اللہ تعالی نے انسان کی بقاء میں رکھی ہے اور ہدایت کہ انسان اللہ کے ساتھ جڑا رہے اور سب سے اچھا ذریعہ اپنے آپ کو قرآن پاک کے ساتھ جب جڑ جائے گا تو اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا اپنے آپ کو جوڑنے کا طریقہ یہ ہے. سیدنا حسن بسری رحمت اللہ علیہ اکابر اللہ میں سے تھے بسرا کی زمین نے جن لوگوں کو جنم دیا اور جن پر امت قیامت تک فخر کر سکتی ہے ان میں حسن بصری رحمت اللہ تھے انہوں نے کہا کہ اگر تم نے قرآن کریم کو پڑھا اور اس پر ایمان لے آئے تو پھر دنیا کا خوف مٹ جاتا ہے دنیا کی تکالیف مسائب کم ہو جاتا اس لیے کہ دنیا سے دل اٹھ جاتا ہے اور جب آدمی کا دل کسی چیز کی طرف متوجہ نہ رہے اور دل سے اس چیز سے محبت نہ رہے تو پھر وہ چیز اجڑے برباد ہو آباد ہو کہ بسے سب چیزیں برابر ہو جائیں اسی لیے یہ لوگ اللہ کی کتاب کے ساتھ پیوست رہتے تھے جہاقن مظاہر کہتے تھے کہ ہر وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن کے پڑھنے کی توفیق دی ہے اس کو چاہیے کہ اللہ کی کتاب کو سمجھے اور پھر قرآن کریم کی آیت تلاوت کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ کونو ربانی اور دیکھو اللہ والے کتاب کیونکہ قرآن کریم کی کتاب کی تعلیم دی جاتی ہے سکھایا جاتا ہے تم لوگ اسے سیکھتے ہو جس آیت کریمہ سے انہوں نے استدلال کیا وہ سورہ آل عمران کی آیت ہے اور اللہ تعالی نے نازل فرمائی یہودیوں کے بارے میں عیسائیوں کے بارے میں بلکہ وہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ سیدنا مسیح علیہ کی علوہیت اور خدائی پر دلائل قائم کرنے کے لیے آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرایا تھا اور پھر اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے اور یہ قبول کر کے گئے کہ وہ اتنا اور اتنا جزیہ ہر سال یہ یہ چیزیں بھیجتے رہیں گے اور اس میں جو چیزیں انہوں نے اپنے طے کر لی تھی سوچ لی تھی ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ وہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دلائل دیں گے تو اللہ تعالی نے ان لوگوں کو بتایا کہ دیکھو ایسے نہیں ہے اللہ کی کتاب جو تم پڑھتے ہو اور خدا کی کتاب پر ایمان لائے ہو تو اللہ نے یہ ضروری قرار دیا ہے اس کی کتاب کو پڑھنے کا جو نتیجہ ہے وہ آنا چاہیے یہ ضروری ہے. اور وہ کیا نتیجہ ہے وہ نتیجہ یہ ہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط ہو جائے خدا کی کتاب تمہیں یہی سکھاتی ہے اسی لئے اللہ تعالی نے ان عیسائیوں کو صاف طور پر کہا سورہ آل عمران میں مَا قَانَ لِوَشْرِنْ اِنْ لِوْتِيَ اَبُاللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَال اور یہ ہو نہیں سکتا کسی انسان بشر اس کا لیے اس کا کام ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب دے یعنی نبوت کے مقام پر فائز کر دے اور اسے حکم دے یعنی اس پر شریعت کو نازل کرے او نبوہ, او نبوت اللہ اسے دے سن یقول پھر وہ لوگوں کو کیا یہ پیغام دے کہ عباد اللہ میرے بندے بن جاؤ دون اللہ اور اللہ کو چھوڑ دو کبھی بھی نبی لوگوں کو اپنی خدائی کی دعوت نہیں دیتا بلا کن کنو ربانی جین بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ تم ربی بن جاؤ ربی کا مطلب اللہ رب والا وما کن تم تو جیسے تھے تم کتاب کو سکھاتے ون تم پد رسون اور جیسے تم اسے پڑھتے تھے اللہ تعالی نے یاد دلایا کہ عیسائیوں اپنا ابتدائی دور یاد کرو جب انجین تم پر نازل کی گئی تھی اور تم بڑے اللہ والے تھے جو پہلی پوش تھی ان کی نسارا جی نے کہ فرمایا کہ ویسے ہو جاؤ جیسے جبکہ اللہ نے انہیں کتاب بھی دی تھی ان پر شریعت نازل فرمائی نبوت انہیں دی بلایام الکمن اور کبھی بھی وہ نبی علیہ السلام تمہیں تلقین نہیں کرتے کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو اپنا رب بنا لو ایا امرکم بال قریب مسلمون کیا وہ تم کو کفر سکھاوے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو گئے اسلام کو قبول کر لیا اس لیے یہودی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ حضور عقبت صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بندگی کرو تو ہم بھی تو اللہ ہی کو مانتے ہیں لیکن اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں میری بندگی کرو میری عبادت کرو ما صلاح اللہ. اللہ نے اس الزام کا بھی جواب دے دیا اللہ نے فرمایا جس کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمائے اور لوگوں کو کفر سے نکل, نکال کر مسلمان بنائے پھر کیوں کر ان کو کفر سکھائے وہ تو صرف یہ کہتا ہے کہ تم لوگوں میں جو آگے دینداری تھی کتاب کا پڑھنا اس کی تعلیم دینا وہ نہیں رہی اب میری صحبت میں وہی کمال حاصل کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کمال دلاتی تھی اور اللہ نے کہا کہ وہ جو کچھ تھا وہ میری امبیا علیہ السلام کی صحبت سے ملا تھا اس لیے اب اس کو اختیار کرو اب اس پر قائم رہو اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہ جب قرآن پڑھتے تھے تو ان پر قرآن کھلتا تھا و اللہ کی یاد اللہ کا ذکر اللہ تعالی کی باتیں سنتے تھے بشارتیں اور خوف کی آیات اور سوچتے تھے اور غور کرتے تھے امام زاہبی رحمتہ اللہ علیہ نے یہ ابن عطا رحمۃ اللہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ روزانہ ایک مرتبہ پورا قرآن پڑھ لیتے تھے اور رمضان المبارک میں رمضان آتا تھا تو پورے رمضان میں جن کے نوے مرتبہ قرآن پڑھتے تھے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کریم اتنا کیسے پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا بس تلاوت کرنی ہوتی ہے اور باقی قرآن کو سمجھ کے پڑھنا تو وہ میں نے دس سال لگائے قرآن کو سمجھنے میں روزانہ ایک قرآن پڑھ کے باقی جو وقت تھا اس کو سوچنے سمجھنے میں فکر کرنے پر لگاتے تھے اتنا اثر تھا قرآن کا اتنا اثر تھا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ کبھی کبھی قرآن کی ایک آیت پڑھتے تھے اور, اور وہ, وہ انہیں بیمار کر دیتی تھی یہاں تک اجامن کئی کئی دن تک لوگ جا کر ان کی مزاج پرسی کرتے تھے حرض عمر رضی اللہ عنہ پہ اتنا اثر ہوتا تھا قرآن کا کہ ایک آیت پڑھ لی سن لی اور رو دیے اور طبیعت میں ایسی ایسی چیزیں آ گئیں کہ بس بستر پر لیٹ گئے لوگ جا کے عیادت کرتے تھے کہ میرے کیا ہو گیا تو وہ قرآن کی آیت بار بار خیال میں آتی تھی کہ اللہ تعالی نے کیا فرمایا کس لیے کہ ان لوگوں کو اللہ کی معرفت حاصل تھی کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے بلکہ اللہ کے ہاں سے نازل ہوئی ہے شہنشاہ ہے بادشاہ ہے قادر ہے جبار ہے انتقام لینے پہ آ جائے کوئی نہیں روک سکتا مہربانی پر دے کون اس کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے جس کے دونوں ہاتھ رحمت کے ساتھ کھلے ہوئے جس کے دونوں ہاتھ لٹاتے ہیں جو فیاض ہی فیاض ہے جو اپنے بندوں پر خرچ کرتا ہے جواد ہے کریم ہے بادشاہ ہے اور یہ بعد میں بھی اثر رہا تابعین جو تھے جنہوں نے صحابے کے رضی اللہ اللہ کو دیکھا تھا ان پر بھی قرآن کا ایسا اثر غالب رہا کہ فضیل ابن رحمت اللہ علی ہیں ابو بکر ابنش کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی حضرت فضل رحمت اللہ علیہ نماز پڑھا رہے تھے مغرب کی نماز پڑھی تو ان کے بیٹے فضیل رحمت اللہ علیہ کے علی ابن فضل وہ میرے ساتھ ہی نماز میں کھڑے تھے حضط فضل رحمت اللہ علیہ نے مغرب کی نماز میں اللہ کو پڑھی صورت اور جب اس آیت پر پہنچے کہ لار جہیم اور یقینا جہنم تم دیکھو گے تو علی جو تھے ان کے بیٹے چہرے کے بل زمین پر گر پڑے بے ہوش ہو گئے کہ ایک قرآن ہم بھی سنتے ہیں ایک قرآن وہ بھی سنتے تھے اس قرآن کو اب بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں اور وہ بھی سمجھتے تھے پھر کیا وجہ ہے کہ ان کے دلوں پر اثر ایسا ہوتا تھا کہ خوش آ جاتا تھا ہوش ہو جاتے سن کے اور یہاں کان تک نہیں رنگتی وہ حلال کھاتے تھے بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاتے تھے وہ لوگ ٹرکی پرسنس نہیں تھے دھوکے دینا ٹرکس کھیلنا لوگوں کو اپنی ذہانت سے بے وقوف بنانے کی کوشش کرنا معاذ اللہ نہ وہ لوگوں کا حق مارتے تھے نہ اللہ کا حق ضائع کرتے تھے ان دلوں پر خدا کی, آگ کی خدا کی کتاب اللہ کی باتیں یہ قرآن کے آیات بچلی کی طرح گرتی تھی اور بیٹے کا یہ حال علی کا اور فضا رحمۃ اللہ خود آتا ہے محمد ابن ناجیہ کہتے ہیں کہ میں نے میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے اللہق تم الحقہ یہ جو سورت آئی ہے پارے میں اس کی پہلی آیات تلاوت کی اور جب وہ اس آیت پر پہنچے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہمارے نافرمان فرمان ہوں گے قیامت میں فرشتوں کم گئیں گے خزو فلو پکڑو اس کو اور زنجیروں میں کس اس کو باندھو زنجیروں سے اتنا روئے اتنا روئے حزیل کہ میں نے دیکھا ان کے بیٹے علی جو تھے پیچھے ان پر بے ہوشی تاری ہو گئی اور گر پڑے بہت لوگوں کے تھا یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد علی بن مدینی یہ جاہی ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھے یا ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ یاہی بن سعید القطان اتنے بڑے محدسین میں سے تھے کہ آدمی اگر اس شخصیت کو سر اٹھا کر دیکھے تو ٹوپی سر سے گر جائے اگر پہنی ہوئی ہو یا ابن سعید رحمت اللہ کے سامنے بڑے بڑے لوگ ادب سے بیٹھنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے یہ علی بن مدینی ہیں امام بخاری رحمت اللہ کے استاد ہیں علی بن مدینی کے پاس اتنا علم تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میں جب ان کی مجلس میں جاتا تھا علی کی تو میں سمجھتا تھا میں خالی برتن ہوں اتنا علم خدا نے اسے دیا تھا اور علی جب یاحیا کی مجلس میں جاتے تھے تو فرماتے تھے میں ان کے احترام میں بیٹھ تک نہیں سکتا تھا کبھی کبھی اتنا علم خدا نے دیا تھا یہ یاہیا بن سعید علی مدینی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نے ایک یاحیٰ رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے تو کسی شخص نے سرح دخان پڑھی اور سرہ دخان پڑھتے پڑھتے یاحیا سن رہے تھے تو یاحیٰ رحمت اللہ علیہ ایک آیت جب انہوں نے سنی تو پہلے تو رو رہے تھے پھر چیخ ماری اور گر گئے زمین یہ اتنا علم تھا کہ صاحب مذہب امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنے حالات کو چھپانے پہ جو قدرت رکھتا تھا وہ یاہیا ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے کہ اندر سے کتنے گہرے ہیں خدا کے ساتھ کتنا تعلق ہے کتنے متقی ہیں بالکل کسی کو نہیں پتا چلتا تو, تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہتے تھے لوگ قدر آحد این یدفا حضران قرآن سن کے بے ہوش ہو جانا گر پڑنا اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہوتا اور اس غیر اختیاری کیفیت کو اپنے سے دور رکھ سکتا ہوتا تو یہ یا رکھ لیتے اتنے باوقار آدمی تھے اس کے باوجود سرحد دخان پڑی تو گھبرا اٹھے روتے رہے اور پھر گر پڑے اور غشی تاری ہو گئی بے ہوش ہو اس لیے ہمیں یقین میں آتا کہ میں پتہ نہیں ہے اللہ کی معرفت حاصل ہے خدا کی معرفت حاصل ہو جائے تو پھر پتہ چلے یہ احمد بن سعید حمزانی ہیں وہ کہتے ہیں میں عبداللہ بن وحب حمام رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا تو ایک آدمی نے صرف اتنی آیت پڑھ دی اس جتہا چونہ فی نال اور جب جہنم میں جہنمیوں سے سوال کیے جائیں گے وہ شیعہ علیہ بے ہوش ہو گئے بس ایک آیت سنی اور اتنا اس نے اثر صالح مرری تھے رحمت اللہ علیہ بسرا میں واضح کیا کرتے تھے لوگ ان کی تقریر سننے ان کا بیان سننے دور دور سے آتے تھے اور لکھا ہے ان کے حالات میں ان کی سوانے میں صالح مرری رحمت اللہ کے متعلق لکھا ہے کہ ماتا جمات صالح مرری رحمت اللہ علیہ قرآن بہت خوبصورت پڑھتے اپنی تقریر میں قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے لکھے ماتا جماعت انت. بہت سے لوگ مر گئے صرف ان کی رات سن کے اس لیے کہ لوگوں کے دلوں میں قبولیت تھی لوگوں کے دل اللہ سے ڈرتے تھے خدا کی معرفت حاصل تھی زمانے کی برکات تھی دل نرم تھے گداز تھے اللہ کا کلام سن کے ہل جاتے تھے ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ جانتے تھے اللہ نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل درست ہے ایسی کسی نے پوچھا کہ علی ابن بن ریاض رحمت اللہ علیہ جن کے متعلق آتا ہے نا کہ وہ ڈاکو تھے پھر توبہ کر لی اور ولایت کے درجے کو پہنچے ان کے بیٹے علی کے متعلق کسی نے پوچھا کہ ان کا انتقال کس طرح ہوا تھا تو ابراہیم بن بشار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں علی کے ساتھ ہی تھا اور جب سورہ نام کی یہ آئے پڑھی ان کے سامنے سینے کے بولو تارا اس وقف والا نار اور کاش تو دیکھے اس منظر کو جب لوگ جہنم کے کنارے رو لیے جائیں گے جہنم کی آگ نظر آ رہی ہے کرتوت سامنے ہیں سارے اور لپٹیں اٹھ رہی ہیں اور سانپ اور بچھو اور فرشتے یہ جی عذاب اللہ کا نافذ کرنے کے لیے سب جہن میں موجود ہیں فکالو کیا لئی نرد کافر کہیں گے اے کاش ہم لوٹا دیے جاتے اے کاش ہم دنیا میں واپس پھیر دیے جاتے یہ اس دن کی شرمندگی کس کام کی اور اس دن کا رونا کس کام کا اللہ نے بتایا کافروں کی یہ حالت اس دن ہو جائے گی تمنا ہوگی بار بار کہ کاش ہم واپس پلٹ جائیں کاش ہمیں بھیج دیا جائے اس لیے کرتوت کیے تھے اب وہ اپنے سامنے سورہ نام میں ساتھ میں پارے میں اللہ تعالی نے میں آیت میں کہا ہے کہ ولو اور کبھی تو دیکھے کاش جس وقت تم کو ٹھہرایا آگ پر فکالو کہتے ہیں نورکاش ہم لانو کا ہم اپنے وحی کو اس کی آیتوں کو ہرگز نہیں جھٹلائیں گے اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے اللہ نے فرمایا بلبدا لہم قبل کوئی نہیں کھل گئے وہ راز آج جو چھپاتے تھے پہلے اور اتنے بد وقت ہیں اتنے بدبخت ہیں یہ کافر وہ لوگ ردو لعدو لوان ہو اگر ہم انہیں پھر واپس دنیا میں بھیج دیں نا تو جو ہم نے انہیں منع کیا تھا نا کام کیے نہ کرنا پھر وہی وہ کریں گے وہ ان اور جھوٹ بول کے کے کنارے پر پہنچ کر حکم ہوگا کہ ٹھہراؤ تو کافروں کو توقع پڑے گی امید لگا لیں گے کہ شاید پھر دنیا میں اللہ بھیج دے تو اب کی بار کفر نہ کریں ایمان لے آئیں سو اللہ فرماتے ہیں, اس واسطے ان کو نہیں آیا. بلکہ اس طرح کر کے ان کے منہ سے اقرار کر رہا ہے کہ ہم نے پہلے کفر کیا تھا پہلے منکر ہوئے تھے کہ ہم شریک نہ کرتے تھے اور دوبارہ بھیجنا ان کو بیکار ہے کھل گیا چھپاتے تھے حساب و کتاب و انکار پہلے بھی کرتے تھے وقالو اتنا اور کہتے تھے یہ کافر کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے پھر کس نے اٹھنا ہمارے مسلمانوں کے حالات ٹھیک آج کل یہی ہیں اس آخرت کا خوف ہو اس قبر کا خوف ہو وہ کفن یاد آئے اور پتہ چلے جب اپنے پیارے گڑے میں پھینک کے اوپر سب مٹی ڈال کے چلے آئیں گے اور وہاں تنہائی ہے اور رشتوں نے اٹھا کر بچھا دینا ہے اور پھر خدا کے یہاں پہنچنا ہے تو یہ مسلمان کبھی کسی کا مال نہ ہیں کبھی کسی کی عزت اور آبرو سے نہ کھیلیں کبھی کسی کا حق نہ دبانے تارا ردین اللہ نے کہا کاش تو دیکھے اس وقت جب ان کو اپنے کے سامنے کھڑا کیا گیا کالا شہزہ بلحق اللہ قیامدین قافلوں سے کہے گا بولو اب یہ قیامت سچ ہے یا نہیں کالو بلاور کہیں گے کیوں نہیں کیوں نہیں قسم ہے ہمارے رب واقعی قیامت نے آنا تھا او ہو ہم تو جھٹلاتے تھے اس قیامت کو کی کو کہ کیا چکھو بدلہ اور مزہ اس عذاب کا اپنے کفر کا جو تم کرتے تھے اب مزہ چکھو جی آئے تو کسی نے پوچھا کہ فضل رحمت اللہ علیہ کے بیٹے علی کا انتقال کیسے ہوا تو ابراہیم بشار نے کہا ایمن صب موجود تھا جب یہ ایت پڑھی گئی نا کہ ولو ترا اس وقفو ولنار اور کاش تو اس گھڑی کو دیکھے جب یہ جہنم کی آگ پر لوگ بھیجے جائیں گے فقالو یا لیتنا نردو اور کہیں گے کاش کاش ہم لوٹائے چاہیں دنیا میں بس یہ سن کے وہ گرا ہے اور علی کا انتقال ہو گیا وہ كنت فی من صلى علی میں نے پھر جنازہ پڑھاتا جن لوگوں نے پڑھا تھا میں میں بھی ایک تھا یہ کیا چیز تھی یہ قرآن کے ساتھ تعلق تھا ایمان تھا معلوم تھا کہ اللہ کے ہاں پہنچ کر جواب دینا ہے اسی لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو قرآن کی تعلیم دی تھی اور جو سمجھے سوچے ہوئے تھے پڑھے لکھے لوگ تھے آپ نے فرمایا حضر القرآن اربع چار آدمی ہیں میرے بعد جن سے قرآن کو پڑھنا اور سیکھنا ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا سب سے پہلے نام لیا فرمایا عبداللہ سے قرآن پڑھنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ اتنے بڑے آدمی تھے فرمایا عبی سے قرآن پڑھنا دوسرے معاذ ابن جب مواز ابن, ابن جب تیسرے سالم رضی اللہ عنہ چوتھے ان چاروں کے متعلق سالم تو اتنے بڑے تھے حضرۃم رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کی شہادت تو گئی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وفات کے وقت فرماتے تھے پھر سالم زندہ ہوتے تو مجھے کوئی مشکل پیش نہ آتی میں انہیں خلافت دے دیتا جس طرح ان کا انتخاب سیدنا ابو بكر رضی اللہ عنہ کیا تھا اسی طرح وہ اپنی جگہ پر حضرت سالم رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرما دیتے فرمایا اگر سالم زندہ ہوتے کیا وجہ تھی سالم ان کو اللہ کی کتاب قرآن کی سمجھ بہت اعلیٰ درجے میں حاصل اور یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کے شاگرد مسروف کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اتنا قرآن کا علم تھا قرآن اتنا جانتے تھے کہ فرماتے تھے ابن مسعود اللہ اس اللہ کی قسم ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں لقد تو من فی رسول تو صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قرآن کریم کی ستر سے زیادہ صورتیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے سنی ہیں ان سے میں نے سمجھا ہے قرآن کو ان سے یاد کی میں نے ان سے پڑھا بولو عالم والم و بتاب اللہ اور اگر مجھے پتا ہو کہ دنیا میں مجھ سے زیادہ بھی کوئی قرآن کو سمجھتا ہے مجھ سے زیادہ قرآن جانتا ہے اور اونٹ مجھے اس تک پہنچا دیتی سواری تو میں ضرور ان کی خدمت میں حاضر ہوتا اور ان سے قرآن کی تعلیم حاصل کرتا اگر مجھے پتا ہو کہ مجھ سے زیادہ دنیا میں کوئی قرآن جانتا ہے اور ابن مسعود رضی اللہ یہ کوئی تنہائی میں نہیں کہتے تھے مسرو کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ممبر پر بیٹھ کے شاطر جاننے والے جانتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی قرآن کو نہیں جانتا انہوں نے فرمایا اپنے متعلق یہ کہا پھر ممبر سے اترے تو مصروف کہتے ہیں میں صحابہ رضی اللہ عنہ کی ٹولیوں کی ٹولیاں جماعتیں ان کے پاس گیا کئی کئی لوگ صحابہ رضی اللہ بیٹھے تھے میں نے کہا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے یہ دعویٰ ہے کوئی ایک شخص ایسا نہیں تھا جس نے کہا وہ کہ یہ غلط ہے سب نے قائد نے مسعود سچ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے انہوں نے قرآن کو سنا یاد کیا اسے سمجھا اسی لیے اس کتاب کے سمجھنے میں زندگیاں کھپا دی جو آج ہم کو صرف تلاوت بھاری لگتی ہے ان لوگوں نے زندگیاں ساری کھپا دی امام مالک رحمت اللہ علی کی بہن تھی ابن واہب کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ امام مالک رحمت اللہ علی گھر جا کر کیا کرتے ہیں تو میں نے ان کی ہوشیرہ سے دریافت کیا تاکہ پتا چلے گھر جو نیکی کرتے ہیں ہم بھی اپنی زندگیاں ویسی بنائیں تو فرمایا فرما فرما فرمانے لگی کہ المصحف التلاوہ مالک جب گھر میں آتے ہیں تو اس قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں تلاوت کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد ہمیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 12 سال میں جا کر سورہ بقرہ کو سمجھا فلمہ تعلمہا نہر جزورا اور جب بارہ سال بعد حضتم رضی اللہ عنہ نے پوری طرح سورہ بقرہ کو سمجھ لیا تو بڑے خوش ہوئے اور ایک اونٹ کی قربانی کی دعوت کی لوگوں کی بڑے خوش تھے سر بارہ سال سورہ بکرا کو سمجھنے, سمجھنے, سمجھنے, سمجھنے میں گزر گئے حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے اما ابو بکر فلم یور دنیا ولم تو ابو بکر رضی اللہ نہ وہ دنیا کے قریب گئے نہ انہوں نے کبھی دنیا کا ارادہ فرمایا نہ دنیا ان کے قریب عمر رضی اللہ عنہ آئے دنیا تو دنیا نے چاہا کہ عمر کو اپنی لپیٹ میں لے لے ولم اور عمر رضی اللہ عنہ نے دنیا کو سے نفرت کا اظہار کیا واپس پلٹا دیا بے زار ہو گئے اور ہمیں دیکھ لو فرماتے تھے ہم دنیا میں ملبس ہو گئے یہ بڑے لوگ تھے اس تو عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق جو بتایا انہوں نے جو گواہی دی اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جہاں قرآن اپنا ڈیرہ لگا لیتا ہے وہاں دنیا نے کیا آنا یہ تھے لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھنے والے اللہ کی کتاب کو سمجھنے والے اسی لیے ان کی زندگیاں پاک تھیں ان کے وفات بھی اسی چیز پر آئی جس چیز پر ان لوگوں نے اپنی زندگیاں گزاری اتنے محتاط تھے اتنے محتاط تھے کہ ایک بزرگ تھے تو انہوں نے اپنے بچوں کے لیے ایک استاد رکھ لیا تو بچہ پڑھنے لگا اور پھر بچے نے کہا مجھے قرآن بھی پڑھا دیجیے تو انہوں نے اس بچے کو قرآن بھی پڑھانا شروع کر دیا تو ابن حشام نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کی خوشی میں ایک دن کے پاس کچھ پیسے بھیج دیے تو انہوں نے واپس لوٹا دیے وہ سمجھے شاید اس لیے بھیج ابن شام سمجھے کہ تھوڑے ہیں انہوں نے اور زیادہ بھیجے تو وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے پیسے اس لیے نہیں لوٹائے کہ تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں لیکن آپ کے بچے نے اب قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ میں تعلیم دوں قرآن کی اور اس میں اجرت دوں پیسے لوں اللہ کے ہاں پکڑا جاؤں گا ایسے لو اتنا زیادہ اللہ کے ساتھ تعلقہ سا خدا کا خوف تھا تو قرآن شخصیت کو بناتا ہے اگر شخصیت نہ بنے تو آدمی سوچے کہ میں تلاوت کرتا ہوں قرآن پڑھتا ہوں یا کیا کرتا ہوں